اے آمان والو دے خدا کے مددگار ہو جیسی اسبن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں تو بن اسرائیل سے ایک گروہ آمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا تو ہم نے آمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے